ولاقبۃ للمتقين و صلاۃ وسلام علیہ سید المبیامسلیم قال الله تعلیٰ و في کب المجيد المجید الحميد بسم الله بسم اللہ الرحمٰن الرحیم معذا البصر الماطب صدق الله مولانا الغذیم و صدقہ رسول نبی القدیم الروف اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وطبارکہ فی شان حبیبہی مخبرن وآمرا ان اللہ وملائکته سلونا على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیمہ صلاة وصلاة رسول اللہ آلک محبوب اللہ تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ جل مجتو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششتہات بھی اللہ جا کی حمد و حسنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا غیو مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والی کون و مکاں سیاح لامکاں سید ان سرورے سر ورے لالا رخاں نی تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہن حسینہ تطمائے دوراں سر خیل ظہرا جمالاں جلوائے سبہ ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت ہا راز ما اوہا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 سامعین سامعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور نبی رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ انور کا تذکرہ پچھلے دو تین ماہ سے شروع ہے آج بھی اسی عنوان پہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنے لیے اور آپ کے لیے صادت مندیوں کا سامنا کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کا اجالا نصیب فرمائے اور حضور کی محبت ہمارے من میں انڈھیل دے روحوں کو حرارت اور باطن کو صفائی نصیب کرے حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مبارک بینی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ناک مبارک بلند تھی اور اکا کریم علیہ السلام کی مبارک بینی پر نور کا ایک حالہ ہر وقت رہتا تھا اراک کریم علیہ السلام کی بینی مبارک اس سے زیادہ بلند دکھائی دیتی تھی حضور کی مبارک آنکھوں کے بارے میں روایات مختلف اصحاب رسول سے موجود ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چشمانے مقدس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کانا اد اجل حضور علیہ السلام کی آنکھیں کشادہ اور سیاہ تھیں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی آنکھوں کا حسن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کانا اہدابا اشفاد الین حضور کی آنکھوں کی پلکیں لمبی تھیں ام مابد جو کہ حضور کی وصاف ہے اور حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں کہتے ہیں فی اشفار ہی وطفن حضور کی پلکیں دراز تھی ایک روایت کے لفظ ہیں وکانا اس ود کا حضور کی آنکھوں کی پتلیاں انتہا کی سیاح تھی اور حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بن سامور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی آنکھوں کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ اشکل الین اشکل ایسی آنکھوں کو کہتے ہیں جس آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ ڈورے ہوں یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حسن دیا تھا اور یہ جمال عطا کیا تھا کہ حضور کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے حضرت جابر بن سامور رضی اللہ و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کُن تو اضا نظر تو علیح ہے کل تو اک حل اک کہتے جب بھی میں حضور کو دیکھتا تو مجھے لگتا یہ تھا کہ حضور ابھی ابھی سرما لگا کے آئے حالانکہ حضور نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو سرمگی بنایا تھا قدرتی سرما لگا ہوا تھا ویسے حضور رات کو سوتے ہوئے ہر آنکھ میں تین تین سلائیاں عصمت سرمے کی لگاتے تھے لیکن سحری کے وقت اللہ کے حضور اٹھ کے اتنا روتے کہ وہ سرمہ نکل جاتا لیکن اس کے باوجود آقا کریم کی آنکھیں سرمگین تھیں اور قدرتی سرما محبوب کی آنکھوں میں لگا ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا جناب ابو طالب سے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بچپن میں جب صبح و بیدار ہوتے تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچے صبح و اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل کچیل ہوتا ہے اور بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں گال چپکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کان صبیان یوس بہ ہونا غم یس بسول اللہ دہی نن کہی کہتے ہیں بچے جب اٹھتے ہیں تو پرا ہوتے ہیں لیکن حضور جب صبح بیدار ہوتے تھے تو تیل لگا ہوا ہوتا تھا سرما لگا ہوا ہوتا تھا آل آل یہ اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو جمال عطا کیا ہے حضرت انس حضور کے خادمے خاص ہیں وہ حضور کی آنکھوں کا ایک اور حسن بیان کرتے اور آنکھوں کا یہ ایک بہت بڑا حسن ہے جس کو مل جائے وہ کہتے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حرل حضور کی آنکھیں دریا تھی یعنی آنکھوں میں خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت آنسو بہا کرتے تھے تو جس طرح دریا بہتے ہیں حضور کی آنکھیں خوف خدا میں رونے والی تھی. حضرت عطا تابی ہیں کہتے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور حضرت عبید بن امیر رضی اللہ تعالیٰ انہما ہم تینوں حضور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے اور جا کر کے کہا کہ حدسنی حد بے آ جاب مارا ایتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اماں جان حضور کی کوئی ایسی بات سناؤ جو بڑی عجیب ہو ہم تینوں لوگ جب حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی تو حضرت آتا کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رو پڑی اور فرمانے لگی آقا کی ہر بات ہی عجیب تھی اور پھر انہوں نے ایک بات سنائی کہتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے اور میرے حجرے میں حضور جلوہ فیراز تھے رات کا کچھ حصہ بیتا تو فرمانے لگے اتازنین لی فی عبادت ربی اے عائشہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے تم جو ہے وہ ازن اجازت نہیں دیتی ہو تو میں نے ارض کی کہ حضور میں نے روکا کب ہے آپ مختار ہیں تو حضور علیہ السلام نے مسلح بچھایا فرماتی ہیں کہ اتنا روئے اتنا روئے کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی جھولی مبارک آنسو سے تر ہو گئے پھر حضور نے تھوڑی دیر آرام کیا اور اس کے بعد حضور پھر دوبارہ مسلح پہ تشریف فرما ہوئے اور اتنا روئے سما بکا ہتہ قد تو الارض اتنا روئے کہ حضور کے آنسو سے زمین بھی بھیگ گئی تو کہتے ہیں اسی اسنا کے اندر حضرت بلال حبشی ردی اللہ تعالی انہو حاضر ہو گئے وہ جب اذان ہوتی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ حضور جماعت تیار ہے تو وہ جب حاضر ہوئے تو حضور زاروں کے تاز ہو رہے تھے تو انہوں نے ارض کی کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا اے بلال میں کیوں نہ رو جب یہ آیت, اتری ہے اِنَّ فی خلق السماوات یہ آیت حضور نے پڑھی فرمایا کہ یہ آیت مجھے رونے پہ مجبور کرتی ہے اور میں جب اللہ کی قدرتوں پہ تفکر کرتا ہوں تو پھر زارو قطار روتا ہوں اس طرح ساری ساری رات حضور آنسو میں گزار دیتے اور اللہ کے حضور اتنی کسرت کے ساتھ روتے کہ حضرت انس کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حرل حضور کی آنکھیں دریا جیسے تھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا رخ زیادہ زمین کی طرف ہوتا جب دیکھتے تو آسمان کی طرف کم دیکھتے زیادہ حضور زمین کی طرف دیکھتے نظر اکثر من میں نظر ہی آسمان کی طرف بھی حضور کی نگاہیں اٹھتی تھیں لیکن زیادہ دیر حضور زمین کی طرف دیکھا کرتے تھے اور جب حضور کی نگاہیں اٹھتی تھی تو پھر اللہ جبریل کو بھیجتا تھا قد نا تکن لوبا وجہ کافی محبوب تیرے چہرے کو ہم بار بار آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھتے اللہ اکبر تو محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے قبلہ تبدیل کرنے کا تو پھر دیر نہ کیجیے ابھی رخ پھیر ہے قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے زہر کی نماز ہے دو رگتے پڑی جا چکی ہیں دو رگتے ابھی باقی ہیں خاطر آتر میں بات آئی قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہو تو ابھی دل میں خیال آیا اور خیال سے ہی آسمان کی طرف نظریں اٹھی تو جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے رب کا سندیسہ لے کر رب کا پیغام لے کر محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے تو پھر دیر نہ کیجیے ابھی رخ پھیر لیجیے یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی اللہ ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا مانوی حسن بیان کرتے ہیں ایک تو حضور کی مبارک آنکھوں کا ظاہری حسن ہے کہ پتلیاں انتہائی سیاہ تھیں سفید رنگ میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے سرما نہ لگانے کے بابس بھی سرما لگا رہتا تھا پلکیں داراز اور لمبی تھیں کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جی میں پارکیں سرائیاں رکھیاں کتنی خوبصورت آنکھیں تھی جھیل جیسی تو اللہ نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا ایک تو ہے حضور کی آنکھوں کا سووری ظاہری حسن اور ایک ہے حضور کی آنکھوں کا مانوی باطنی حسن آنکھ خوبصورت ہو جھیل جیسی ہو لیکن آنکھوں میں نور نہ ہو تو بتائیے کہ آنکھیں کس کام کی وہ نرگسی آنکھیں خوبصورت آنکھیں پلکیں خوبصورت لیکن ان میں روشنی ہی نہیں ہے ان میں بصارت کا اجالا ہی نہیں ہے تو آنکھوں کا سب سے بڑا حسن تو یہ ہے کہ آنکھوں میں دیکھنے کی بصارت کی طاقت موجود ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اگر خوبصورت آنکھیں دی گئی ہیں تو اس میں بصیرت کتنی رکھی گئی ہے اور بصارت کتنی ڈال دی گئی ہے او حضرت ابو حرارا سے پوچھتے ہیں ردی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام ہلترونا کب لا ہونا ولہ ما یخ علیہ ولا حکم ولا خوشو من انا زہری حضور نے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں تمہارے رکوع بھی مجھ سے مخفی نہیں ہیں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی مخفی نہیں ہیں اور اقبال کہتا ہے اے فروغت صبح آثار و دہور چشمِ تو بھی نندہِ ما فِس صدور تیری نظر تو سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی دیکھتی ہے حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیلے فی الظلمت کما یرا فی نہار جس طرح دن کے اجالے میں حضور دیکھتے تھے رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے آنکھوں میں روشنی ہے لیکن ماحول میں اجالا نہ ہو تو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن حضور جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے چٹے دن میں دیکھتے تھے رات کی تاریخی میں بھی حضور ایسے ہی دیکھتے تھے اللہ اکبر اس لیے کہ ماں زاغل بسر کا سرما جو لگا ہوا تھا اللہ کے دیدار کا سرما محبوب کی آنکھوں میں لگا ہوا تھا حضرت امام حلبی نے لکھا ہے کہ حضرت موسا نے جب تقاضۂ رویت کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب کیا ملا تھا لن ترانی اے موسا تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کے باوجود عرض کیا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں علماء کہتے ہیں یہ شوق فراماں کیوں تھا جب کہہ دیا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو بار بار تقاضا کیوں تھا علماء کہتے ہیں اللہ کا کلام سنا تھا اس لیے تڑپ تھی جس کے کلام میں اتنا لطف ہے دیدار کا مزہ کیا ہوگا عرض کرتے تھے مالک میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلائے سفاتی کا پرتاؤ ڈالا اور سوفیا کہتے ہیں کہ وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھا اور پہاڑ اس جلوے کی تاب نہ لا سکا دور جلنے لگا خررہ موسیٰ سائی کا قرآن نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لاسکے لیکن جب ہوش آئی تو کہا مالک میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں تیری بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں اللہ اکبر لیکن اس کے بابس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں اتنی تیزی آگئی تھی کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کو نو فراسخ دور سے ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے ستائی میل دور سے پچاس کلو میٹر دور سے کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کو شب دجور کی ظلمتوں میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے اور اللہ کا کلام سننے سے کانوں میں ایسی برکت آئی تھی کہ اس کے قدموں کے چلنے کی آواز کو سنتے بھی تھے یہ اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کو طاقت عطا کی ہے اصل بہت بڑی غلطی ہوتی ہے نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کیا جائے یا اپنے حواس پر نبی کے حواس کو قیاس کیا جائے اللہ نے نبیوں کو جو قوتیں عطا کی ہیں وہ فراوان کی آپ قرآن اٹھائیے سورہ النمل ہے حضرت سلیمان جا رہے ہیں تین میل دور چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا ساتھ ان کا لشکر بھی تھا تو اس نے اپنی ہم جولیوں سے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے اس بات کو حضرت سلیمان نے سنا اور چونٹی کی اس بات پہ مسکرائے فتح بسامہ بس داہ کم من کو نمل اٹھائے اس کی بات پہ مسکرا پڑے اب جو تیوریات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی پھر یہ بولتی کیسے کے منہ کے قریب باریک سے دو ریشے ہوتے ہیں جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے مناسب مقدار میں رگڑتی ہے اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے اپنی ہم جولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے حضرت سلیمان کی شان یہ ہے تین میل دور چیونٹی کے دو بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اکثا میں مختدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا تو حضرت موسا علیہ السلام اللہ کا دیدار گو تاب نہ لا سکے اور وہ بھی تجلہ ذاتی نہیں تھی تجلہ صفاتی تھی اس کا بھی پرتو تھا, اکس تھا، سایہ تھا زلال تھا اور وہ بھی تاب نہ لا سکے اور پہاڑ بھی جل اٹھا لیکن آنکھوں میں دیدارے الہی کا سرما تو لگ گیا نا چمک تو پڑی نا اتنی نگاہ تیز ہو گئی کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیوٹی کو نو فراسخ دور سے دیکھتے بھی تھے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی تھے یہ اس کی نگاہ کا عالم ہے کہ جس نے تجلائے سفاتی کے پرتو کو پہاڑ پر پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا اور جس نے دیکھا اور آنکھ بھی نہیں جھپکی اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے رب کہہ رہا ہے و ما بات میرا محبوب نہ آنکھ جھپکتا ہے اور نہ آنکھ کے اندر جو ہے وہ تغیانی آتی ہے اللہ اکبر دنیا کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ضابطہ یہی ہے دنیا کا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی آپ خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آج کل لوگ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب کیسا منظر ہے برف پوش وادیاں پربتوں پر اگے ہوئے درخت پھوٹتے ہوئے جرنے بہتی ہوئی ندیاں اقبال نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا تھا کشمیر میں تو اس نے بے ساختہ کہا تھا من خدارا آ جا دی دم بے حجاب میں نے اس کے جلوے یہاں بے حجاب دیکھیں میں نے رب کو وہاں بے نقاب دیکھا ہے نظر منظر کو دیکھتی ہے دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ نظر منظر کی تعریف کرتا ہے آپ نے یہی سنا ہوگا کسی شخص کو دیکھیں خوبصورت تو بندہ کہتا ہے یار قدرت کا کیسا شاہکار تھا لوگ آتے ہیں حج اور عمرے کے بعد پھر مدینے کی گلیوں کے قصے سناتے ہیں کہ نہیں تو دنیا کا ضابطہ یہی ہے کہ جب نظر منظر کو دیکھتی ہے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے لیکن میراج کی شب یہ ضابطہ بدل گیا جب نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا ماضاغل کیسی آنکھ ہے نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ اللہ اکبر تو جس نگاہ نے تجلہ صفاتی کے پرتوں کو دیکھا اس نگاہ کے کیا کہنے اور جس نگاہ نے جلوہ ذات جو ہے وہ ڈائریکٹ دیکھا اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہے اسی لیے فرمائن جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ترمزی کی حدیث ہے جب میاں بیوی آپس میں الجھ پڑتے ہیں گھر کے اندر تو بیوی شوہر کو کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں میرا تو کرار لٹ گیا ہے ماں باپ کے گھر میں کیسی آسودہ حال زندگی تھی میں تو مصیبت میں پھنس کی ہوں تیرے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے تو جب وہ اس کو دیتی ہے تو اس مردے سالے کی بننے والی بیوی ہور منظر دیکھتی ہے جنت سے اور جنت کہاں ہے سات آسمانوں کے اوپر ایک آسمان کتنی دور ہے عربی نسل گھوڑا سر پٹ بغیر کسی وقفے کے پانچ سو سال کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے پھر اتنی مٹائی پھر دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ پھر دوسرا آسمان پھر آگے اللہ حاضل خیال لیکن جنت وہاں اور وہاں سے ہور دیکھتی بھی ہے اور اس لڑائی کی آواز کو سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے کا تالا کلّا تیری خرابی ہو اسے کیوں تنگ کرتی ہے یہ تو چند دن تیرے پاس ہے یہ تو میرا شوہر ہے یہ کون کہتی ہے ہور اور کہاں سے دیکھتی ہے جنت سے اور جنت کہاں ہے سات آسمانوں کے اوپر صدرہ کے پاس اور ہور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے جب میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا علم ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے یارو مدینہ تو دور ہی کوئی نہیں تو کہا انا مالا ترونا وسماؤ مالا تسماؤن جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لیتے ہیں امام بخاری نے روایت کی ہے امام مسلم نے بھی روایت کی ہے حضرت اقبا بن عامر کہتے ہیں کہ رسول کریم نے موادا کم الحص انی لقامی حاضا فرمایا تمہارا وعدہ حوض ہے حوض کوثر وہاں پہ ملاقات ہوگی اللہ اکبر وہاں سے تمہیں جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے حضور نے فرمایا میں یہاں کھڑے ہو کے اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے شاد فرمایا ان اللہ زوال کہا و مغار بہا اللہ نے میرے لیے دھرتی کو سمیٹ دیا ہے دھرتی کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے میں اس دھرتی کے مشرق کو بھی دیکھتا ہوں اس کے مغرب کو بھی دیکھتا ہوں کوئی چیز محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے ہر چیز محبوب کی نگاہوں میں سنو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں. قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے کچھ غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے بخاری کی روایت ہے میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں آئیں گے میں اپنے ان غلاموں کو جانتا ہوں ان و اسما میں ان کو نام بنام جانتا ہوں بات ختم نہیں ہوئی وَا اسماء ہم ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں بات ختم نہیں ہوئی خیولے ہم جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں کوئی چیز پوشیدہ رہی نہیں ہے اللہ اکبر آپ جانتے ہیں ہوا ہے جنگ موتا تو حضور اس میں خود شریک نہیں ہوئے تھے تو آقا کریم علیہ السلام مدینے میں تھے اور موتا کے مقام پہ لڑائی ہو رہی تھی اور حضور مدینے میں بیٹھ کے موتا میں ہونے والی لڑائی کا حال سنا رہے تھے اللہ اکبر حضور نے فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت زہد کے ہاتھ میں ہے پھر فرمایا انہیں شہید کر دیا گیا پھر کہا اب جھنڈا عبداللہ ابن روا کے پاس ہے پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیا گیا اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے حضور روتے جا رہے تھے اچانک حضور کے چہرے پہ خوشی آئی کا نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ فتح طا فرمائی اور جب لوگ واپس غزب سے آئے اللہ اکبر تو جو حضور نے بتایا تھا ایسے ہی ہوا یار حضور تو حضور رہے حضور کی شان تو وراء ال ہے حضرت عمر بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پہ نہامد میں جنگ ہو رہی ہے ایک مہینے کی مسافت ہے حضرت ساریہ میرے لشکر ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو خطبہ دے رہے ہیں ادھر حضرت ساریہ پہاڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے دشمن پیچھے سے آنے لگا حضرت عمر نے یہاں سے کہا یا ساریا جبل اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو اس کا وہاں سے پردہ اٹھنے لگے میں یہیں سے ڈھانپ دوں یہ شان ہے خدمت کا عالم کیا ہوگا تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ پیاری آنکھیں عطا کی ہیں جو مانوی اور سوبری لحاظ سے ہر لحاظ سے خوبصورت ہیں اور کیوں نہ ہو ان آنکھوں میں دیدارے رب کا سرما لگا ہوا سنیے حضور فرماتے ہیں حضرت عبدالرحمان بن آئش روایت کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ رائے تو ربی ازا و احسن احسان اللہ تعالی جللہ شانہ کو میں نے احسن سورت میں دیکھا ہے اللہ اکبر اعلی حضرت نے یہاں حد کر دی لوگ جھگڑے میں پڑے رہے ترازو گاڑ کے بیٹھے رہے نظر کو علم کو سماعت کو تولتے رہے اعلی حضرت نے شعر بھی کہا دلیل بھی دے دی کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود سب سے بڑا غیب تو وہ ہے جب اس نے بھی پردے اٹھا دیے تو باقی کو چیزیں پیچھے رہ گئی تو محبوب حق کی آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما لگا تو حضور کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی دعا کرو حضور کی نگاہ فیض نصیب ہو جائے اللہ اکبر اقبال کہتا ہے کہ گردے تو گردد حریمِ کائنات گردے تو گردد حریمِ کائنات از تو خاہم یک نگاہ التفات حضور میں ایک نگاہ کا سوال لیے کھڑا ہوں مست آنکھیں رزا مازاق کے کجلے والی گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے تو دعا کرو حضور کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو حضور علیہ السلاۃ والسلام کی مبارک عبرو اس کے بارے میں روایت دیکھتے ہیں حضرت ہند بن ابو حالا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازجل حواج ثواب فی غیر کرن بینما ارکن کن ید الغد حضور علیہ السلاۃ والسلام کے جو مبارک ابرو ہیں وہ تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ لیے ہوئے تھے اور دو ابرو کے درمیان ایک رگ تھی اور جب آقا کریم غصے میں آتے تو وہ رگ پھڑکنے لگتے آلہ حضرت فرماتے ہیں چشمائے مہر میں موجے نور جلال اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام اللہ اکبر اچھا حضور کے ابرو کے بارے میں دو روایات ہیں ایک روایت یہ کہ حضور کے ابرو ملے ہوئے ہیں یہ روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقیق الحاج حضور کے ابرو جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے آپس میں ملے ہوئے بھی تھے جدا ہونے کی روایت بھی ہے وہ عن علی کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکرون الحاج حضور علیہ السلام کے مبارک ابرو جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے تھے دقیق کی تشریح کی ہے اور ازج کی تشریح کی ہے تو لو وہ دقت ہو وہ سبوک ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابرو پتلے تھے آپس میں جڑے ہوئے تھے اور آنکھ کے آخری گوشے تک جاتے تھے اچھا بعض نے کہا حضور کے ابرو جڑے ہوئے ہیں بعض نے کہا کہ حضور کے ابرو جو ہیں وہ درمیان میں فاصلہ تھا تو آؤ اس پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں آپ جانتے ہیں کہ حضرت وہ ویسے کرنی ردی اللہ تعالی ان ہو ہیں حضور کا دور پایا ہے صحابی نہیں بنے آکا کریم کمیز کے بٹن کھولتے اور یمن کی طرف رخ کرتے اور کہتے مجھے یار کی خوشبو آ رہی صحابہ نے کہا وہ کون ہے جو آپ جس سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ملنے بھی نہیں آیا فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے یہ لوگوں نے اپنا خانہ ساز دین بنایا کہ ماں فالج میں تڑپ رہی ہے اور بیٹا جہاد کرنے جا رہا ہے ماں کو سخت ضرورت ہے اور بیٹا تبلیغی گشت کرنے گیا ہوا ہے. ماں کو سخت حاجت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہوا ہے یہ مکے والا پیر تو شہ ہی کوئی نہیں غوث اعظم سے فیض نہیں مل سکتا اگر ماں راضی نہ ہو پہلا مرشد ماں ہے حضرت بایزید کہتے میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا اماں تیرے حق ادا کروں یا رب کے حق ادا کروں اپنے حق تو معاف کر دے رب کو میں راضی کر دے ماں نے کہا جا بیٹے میں نے اپنے حق معاف کر دیا بارہ سال جنگلوں میں گھومتا رہا ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہا تھا دل میں خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں دروازے کو دستک دینے لگا رات کا موقع تھا سردیوں کا موسم تھا اس احساس نے ہاتھ روک لیا ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں دکھ بھی کیوں دیتے ہو تو کہتے ہیں میں دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا اور ساری رات کاٹ دی جب شہری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس سے پانی آیا میں سمجھ گیا میری ماں تہجد کے لیے اٹھی دروازے کو دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو ابھی آئی مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس میں بارسلونا کے رپورٹ پہ کھڑا تھا کہ وہاں مجھے ایک بینچ سے یوں محسوس ہوا جس کا کوئی ہم زبان بول رہا ہے تو غیر اختیاری طور پہ ادھر لڑک گیا تو وہ انڈین لوگ تھے اور اپنے ایک دوست کو الوداع کرنے آئے تھے تو میں نے اس سے گپ شپ شروع کی میں نے کہا کہ بتاؤ کتنا عرصہ ہوا کتنی دیر بعد جا رہے ہو تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ستائیس سال تین ماہ کے بعد جا رہا ہوں بس آیا تھا اور ایسا پسا کہ اتنا طویل عرصہ گزر گیا جب آیا تھا تو ان فوان شباب تھا اب بڑھاپا تاری ہو رہا ہے اور بڑی حسرت سے کہنے لگا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں تو میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچانیں گے یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز لگتی ہے با یزید کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ دستک دی نا تو اندر سے ماں نے کہا بیٹے با یزید ٹھہرو میں بھی آئی باران سال کے کے بعد آیا تھا ماں نے ہاتھوں کے سے پہچان لیا کہ یہ میرے بیٹے کے ہاتھوں کی آواز ہے تو ماں نے دروازہ کھولا میرے بکھرے ہوئے بال پھٹے ہوئے کپڑے پراگندا حالت ماں کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے اور ایسے ہاتھ پھیلا کے با یزید کی ماں نے کہا مالک میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا تھا ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا حضرت کہتے ہیں سال کی ریاستوں سے جو نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے سے مل گیا میں میں نے کہا مالک کہاں ڈھونڈ رہا ہوں تو کہاں موجود ہے تو کہا اس کی نابینا اور بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے بلکہ فرمایا کو ملی اور میرا سلام دے اور کہے میری امت کی بخشش کی دعا کرے معلوم ہوا جو ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں اللہ ان کی دعائیں رد نہیں, نہیں کرتا آه. میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی آه. اچھا حضرت مولا کائنات سید علی المرتضیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حاضر ہوئے حضرت ویسے کرنی کے پاس پہنچے اور جا کے حضور کا سلام دیا بس ویسے کرنی تڑپ گئے اور کہا کہ حضور کے لبوں پہ کیسے میرا نام آیا تھا کیسے کہا تھا اویس کو سلام دینا جب یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات دیکھے تو کہا اتنا پیار حضور سے تو تم حضور کو ملنے کیوں نہیں آئے سہیب روم سے آگئے گئے سلمان فارس سے آگئے گئے بلال حبشے سے آگئے گئے یمن تو کوئی دور بھی نہیں تھا تو جب اتنا پیار ہے اور اتنی تڑپ کہ سلام سن کے وجہ تاری ہو گئے تو حضور کو ملنے کیوں نہیں آئے تو حضرت اویس نے بات کے رخ کو بدلتے ہوئے کہا اچھا تم نے میرے حضور کو دیکھا انہوں نے کہا شام سਵੇرے رہتی حضور کی خدمت میں تھے کہا بتاؤ پھر حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے یہ ایک دم حیرت میں ڈوب گئے تو حضرت اویس بولے مجھے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا اسے پوچھ لو کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتا اس لیے باس نے دور سے دیکھا تو کہا حضور کے ابرو جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے اور جنہوں نے کریف سے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں کھلے ہوئے تھے اچھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمان وہ حضور کے ابرو کا ذکر کرتے اور جوم جاتے ہیں اور پھر کیا کہا انہوں نے عید گاہے ماں غریباں کو تو گاہے ماں غریباں عید ما ابرو تو, تو کہتے ہماری عید گاہ تو تیری گلی ہے اور ہماری عید کا چاند تیرے ابرو ہی تو ہیں اللہ اکبر اور آلہ حضرت بولے خمے زلف نبی ساجد ہے محراب ہر دو ابرو میں حضور کے دو ابرو کے درمیان یہ محراب بنتا تھا اور آکا کریم علیہ السلام کی زلفیں لٹک کے کبھی دو ابرو کے درمیان آ جاتے اور حضور یہاں سجدہ کرتے حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس اللہ کے ساتھ سے ہی حضور ان بالوں کے اوپر سجدہ فرمایا کرتے تو اللہ حضرت نے تخیل باندھا فرماتے ہیں حضور کے ابرو لٹک کے حضور علیہ السلام کے مبارک بال لٹک کے دو ابرو کے محراب میں جب آتے تو پھر منظر کیا ہوتا یہ محراب بنتی اور خمدار ابرو سجدے میں ہوتے تو پھر انداز یہ ہے خم زلف نبی ساجد ہے محراب ہر دو ابرو میں خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا خدایا تو ہی والی ہے سیا کارانے امت کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے لاکھوں سلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی تام الزون حضور کی آنکھوں میں سرخی تھی داڑھی خوبصورت تھی مو حضور کا خوبصورت تھا اور کان مکمل تھے مکمل یعنی حسن و جمال میں مکمل اللہ اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں حضور کے کانوں کا حسن کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زلفیں حضور کے کانوں کو چھپا لیتی تھی اور حضور کی سیاہ خمدار زلفیں تھیں اور کبھی ایسا ہوتا کہ زلفیں ہٹتی اور حضور کے کان زلفوں کے اندر سے نظر آتے تو پھر ذرا دیکھیے منظر کہتی ہیں وہ تخرزون بے بیازہ منتہتے کان ناما تو کا دل قبا کو بدلیا تو بینا ذالے کا سواد کہتے ہیں جب اچانک حضور کے بال ہٹتے اور نیچے سے حضور کے کان مبارک نظر آتے تو ایسے لگتا کالی بدلیاں ہٹی ہیں اور ستارے نظر آنے لگے اللہ اکبر اور حضور علیہ السلام کے جس طرح کان ظاہری طور پہ خوبصورت ہیں بات نہیں حسن بھی حضور کو کانوں کا دیا گیا فرمایا انی ارا مالا ترونا و عصما و مالا تسماؤن جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے, نہیں سنتے, ہو, ہو, نہیں سنتے ہو بلکہ فرمایا سلا اہل محبت و عارف جو شخص بھی میرے اوپر محبت سے درود پڑے میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور پڑھنے والے کو پہچانتا بھی حضرت ممونا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن تہجد کا وقت تھا حضور علیہ السلام میرے ہاں موجود تھے وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اچانک حضور علیہ السلام نے فرمایا لبئی کا لبئی کا, لبائی کا نصرتا, نصرتا نصرتا تیری مدد ہو گئی میں آ گیا میں حاضر ہوں یہ حضور نے تین تین بار فرمایا حضرت محمنہ فرماتی ہیں فلم خاراجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکولو فی متوزائکا لبئی کا سلاسن و نصرتا سلاسن تکلمو انسانا فحلکانا معاکا حدن فقال حاضر راجزن یستسرخونی کہا حضور آپ وضو خانے میں گئے ہیں اور آپ نے تین مرتبہ کا لبئی تین مرتبہ کا نصرتا وہاں کوئی شخص تھا جس سے آپ بات کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ بنو خزا کا راجس مجھ کو پکار رہا تھا اصل واقع اس طرح ہوا آپ جانتے صلیبیا کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا تھا اہل مکہ کے ساتھ عرب میں قبائل دو طرح کے ہوتے تھے ایک اصل ہوتے اور ایک ان کے حلیف ہوتے جو بڑے قبائل ہوتے وہ خود لڑائی کرتے اور خود اپنے معاہدے کرتے اور جو چھوٹے قبائل ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تو بنو خزا شامل ہو گئے حضور کے ساتھ اور بنو بکر شامل ہو گئے قریش کے ساتھ اب جو اصیل قبائل ہوتے ان کے اوپر لازم ہوتا کہ اپنے حلیفوں کا دفاع کرنا اور جو حلیف ہوتے وہ اپنے اصیل قبائل کے ساتھ جو ہے وہ مل کے جنگوں میں شامل ہوتے اور ان کی مدد کرتے اب حضور نے بنو خزا کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا قریش کا معاہدہ ہو گیا جو ہے وہ بنو بکر کے ساتھ لازمی طور پہ آپس میں مخالف قبائل تھے اب حضور کا معاہدہ بنو خزا کا معاہدہ ہے قریش کا معاہدہ بنو بکر کا معاہدہ ہے اب قریش جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے بنو خزا کو تنگ نہیں کر سکتے کریں گے تو پھر یہ سیدھا سیدھا معاہدہ توڑنے والی بات ہوگی بنو بکر کا اور بنو خزا کا آپس میں ٹکراؤ تھا ایک دن سہری کے وقت رات کے اندھیرے میں قریش کو ہمراہ لے کر کے بنو بکر نے بنو خزا کی بستیوں پر دھابا بول دیا اور انہوں نے بنو خزا کے بڑے بندے قتل کر دیے ان کی عورتیں کاٹ دی اور بنو خزا کے خلاف اس لڑائی میں قریش شامل ہوئے بنو بکر کے ساتھ لیکن بنو خزا کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ قریش بھی بنو بکر کی پشت پہ ہیں اور ہمارے ساتھ جو ظلم ڈایا ہے یہ غزم توڑا ہے یہ قریش نے توڑا ہے ورنہ بنو بکر کو یہ جزرت نہیں ہو سکتی تھی ہمارے خلاف جو ہے وہ اٹھ کر کے ہماری بستیوں میں آ کے ہمارا قتل عام کیا جائے تو بنو خزا کا راجس اس کا نام تھا امر بن سالم خزائی وہ مکت المکرمہ چلا گیا اور حرم کے سین میں کھڑا ہو گیا اور مدینے کی طرف منہ کر کے حضور کو فریاد کی کہ ہمارا معاہدہ آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے ہیں اور ہمارے اوپر یہ شب خون مارا جا رہا ہے یہ وقت تھا تحجد کا اور حضور ادھر بزو کر رہے تھے ادھر بنو خزا کے راجز عمر بن سالم نے چیخ ماری اور حضور نے مدینے سے کہا میں آ گیا تیری مدد کے لیے پہنچ گیا اور فتح مکہ پھر ہوا ہے اور حضور علیہ السلات والسلام نے پھر دس ہزار کا لشکر لے کر کے جو ہے وہ مکے آئے ہیں یہ قریش نے مہدہ توڑا تھا بنو خزا کے ساتھ ظلم کر کے تو حضور علیہ السلام کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ مکے سے ایک حلیف پکار رہا ہے تو حضور مدینے سے سن رہے ہیں اچھا یہاں غور کرنا ہوگا وہ حلیف ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جو غیر مسلم بھی ہوں لیکن محتا حضور سے ہو گیا ہے. حلیف حضور کے ہیں تو وہ پکارے تو حضور مدینے میں سنیں تو اگر امتی پکارے تو نبی پھر نہیں سنے گا بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئے حضور کی پیشانی کے بارے میں فرمایا حضرت ہند نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسع الجبین حضور کی پیشانی جو ہے وہ کشادہ تھی حضرت ابو حرارہ فرماتے کان رسول اللہ مفاد جبین حضور کی پیشانی کشادہ تھی اور ایک روایت میں کان رسول اللہ اجل الجینا دو یا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حضرت فرماتی ہیں کہ حضور کی پیشانی اتنی اجلی تھی کہ کبھی بال ہٹتے یا حضور کسی مجلس میں تشریف لاتے یا دور سے حضور نظر آتے پیشانی کی چمک دیکھ کے لوگ کہتے وہ رسول اللہ آ گئی اللہ اکبر ام المومنین سیدہ آشا کہتی ہیں کہ ایک دن میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور آقا کریم علیہ السلام اپنے نالین کو خود پیبند لگا رہے تھے تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی پیشانی پہ شب نمی قطرے کترے نمودار ہوئے پسینے کے قطرے آئے تو کہتی میں نے دیکھا تو دیکھتے دیکھتے میرا چرخہ رک گیا ایسی کھوسی گئی کہ میرا چرخا رک گیا تو جب میرا چرخہ رکا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مالک یا عائشہ عائشہ کیا ہو گیا یہ تم کام کیوں چھوڑ دیا تو میں نے آگے سے کہا ولو ارا ابو کبیر الحزلی لا علما ان کا حق رہی ہے سو یقول ویزا نظر تو رات وجہ ہی براکت برو کا لار ذیل لی میں نے کہا حضور ابو کبیر حزلی اگر آج آپ کی پیشانی دیکھ لیتا نا اس نے جو تصوراتی محبوب کی پیشانی کے حسن کا نقشہ کہن چاہے تو وہ کہتا میرا محبوب یہی ہے اللہ اکبر یہ پیشانی تھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی اور آل حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام حضرت ہند بن نبی حالہ فرماتے ہیں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الحامہ حضور کا سر بڑا تھا حضور کا سر بڑا تھا حضرت علی المتضاء فرماتے ہیں قان رسول اللہ دخم راس حضور کا سر کشادہ تھا سر کی کشادگی موزونیت کے ساتھ تھی اور بڑے سر سرداروں کے ہوتی اور حضرت فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سروران خم رہے اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں کی کہانی سنیے حضرت علیہ السلام کہتے ہیں قان شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلن لا جادہ ولا سبتہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال جو ہیں وہ ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے نہ بالکل گنگریالے نہ بالکل سیدھے اور حضرت انس کہتے ہیں کانا شار و رسول اللہ اللہ نصف حضو نئے ہے حضور کے مبارک بال نصف کان تک تھے حضور نے زلفیں رکھی ہیں صرف حج کے موقع پہ اور عمرے پر حضور نے حلق کروایا باقی ساری زندگی حضور نے ظلفیں رکھی ہیں اور یہ حضور کی سنت ہے تو حضور کے مبارک بال جو ہیں وہ نصف کان تک تھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عظیم الجمہ الہ شہ مت وزو نئے کانوں کی لوں تک تھے اور ایک روایت میں آتا ہے لہو شارون یاد رب من کا حضور کے مبارک بال کندوں کا بوسا لیا کرتے تھے یعنی کئی طرح کی روایات ایک روایت میں نصف کان تک ایک روایت میں کانوں کی لوں تک ایک روایت میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال جو ہیں وہ حضور علیہ السلات و السلام کے کندھوں تک گئے ہوئے ابو اللہ نے اس کی تطبیق کی ہے کہ جب حضور بال کٹواتے تھے تو نصف کان تک کٹوا دیتے پھر بڑھتے بڑھ کے کندھوں تک جب پہنچ جاتے تو پھر دوبارہ کٹوا دیتے اس لیے جس نے نصف کان تک دیکھے اس نے یہ کہہ دیا جس نے نیچے دیکھے اس نے یہ کہہ دیا اور جس نے اس سے نیچے دیکھے اس نے وہ کہہ دیا اور آکا کریم نے یہ بھی اشاعت فرمایا من کان لہشارن فل یق ہو جو بال رکھے اس کو چاہیے کہ سوار کے بھی رکھے یق سے راس ہی و تسری لہیت حضور علیہ السلام اپنے سر کو تیل زیادہ لگایا کرتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک کو جو ہے وہ سیدھا رکھا کرتے تھے کبھی حضور حجامت کر آتے تو لوگوں کے بخت جاگ جاتے حضرت سنیے کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے حجامت کرائی حج کا موقع تھا سما دا بل حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ حجام کو بلایا وہ ناول الحالک شکہ العمن حضور نے اپنی دائیں جانب حلکھ کے آگے کی فہالہ تو اس نے آپ کے بال وبارک کاٹ دیے سما دا ابا تلحا الصاری پھر حضرت ابو تلحا انصاری کو بلایا فع ہو اور ان کو وہ بال عطا کر دیش پھر اپنی بائیں جانب حجام کے آگے کی فکال اہ اور فمایا اب یہاں سے بال کاٹو فہالہ کہو اس نے بال کاٹے فع ہو ابا تلحا وہ بال بھی حضرت ابو تلحا انصاری کو دے دیے فکالا ایک سم ہو بیناس پھر فرمایا اے ابو طلحہ یہ بال لوگوں میں بانٹ دو حضرت عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس حضور کی زوجہ محترمہ کے پاس حضور کے کچھ بال تھے مدینے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ لے کر کے ان کے پاس آ جاتے تو وہ ڈبیا سے بال نکالتی اور پانی کے گلاس کے اندر اس کو فخد خد ہو لہو تشر و مریض تو وہ ان بالوں کو اس پانی کے گلاس کے اندر حرکت دیتی اور جب حضور کے مبارک منہ نور کی برکت اس پانی میں آ جاتی تو مریض کو دے دیتی اللہ شفاط فرماتے حضرت ثابت بنانی فرماتی ہیں کہ حضرت انس کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ میرے پاس کچھ حضور کے مبارک منہ نور ہیں جب میں فوت ہو جاؤں اور مجھے کفن اور غسل دیا جا چکے مجھے لہد میں اتارو تو یہ بال میری زبان کے نیچے رکھ دینا اللہ اکبر یہ بال اتنے با برکت بال ہیں کہ اس کی براکات زمانے نے دیکھی ہیں میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے اپنے موضوع کو سمیٹ لیتا ہوں اور یقیناً حضور کے بالوں کی برکت موئے انور کا موجزہ آپ کے سامنے آئے گا صحابہ میں ایک نام ایسا ہے جن کو کبھی زندگی میں کوئی شکست نہیں ہوئی اور وہ نام ہے حضرت خالد بن ولید کا چونکہ انہیں سیف اللہ کہا گیا اور اللہ کی تلوار کو کون شکست دے سکتا بلکہ حضرت خالد بن ولید کی آرزو تھی کہ میں راہ حق میں شہید کیا جاؤں لیکن یہ آرز ان کی پوری نہیں ہو سکی اور وہ بستر پہ اپنی تبھی موت فوت ہوئے اس لیے کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں انہیں کامیابی ہوئی ایک مرتبہ حضرت خالد میں ولید پر مشکل آ جب جب بن اہم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید نکلے اور وہ ایک کثیر رشکر لے کر کے آپ کے مقابلے میں آ گیا حضرت رافع بن عمر تائی وہ بھی آپ کے ساتھی تھے آپ کے نائب کمانڈر تھے تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج کزا آ جو حالات ہیں مسلمان پسپا ہونے لگے اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی ہوئی کوئی جنگ اس میں پسپائی ہو رہی ہے تو حضرت عمر بن راف اتائی نے کہا کہ لگتا ہے کزا آ گئی ہے تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی مشکل بن گئی ہے ادھر یہ پسپا ہو رہے ہیں ادھر حضرت ابو عبیدہ کو حضور مدینے میں خواب میں ملے اور کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اللہ کے شیر پہ مشکل بنی ہوئی ہے بس رات کے موقع پہ حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروا دیا کہا جلدی تیار ہوئے ایک دم قافلہ تیار ہو گیا وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے مجاہد نبی کے راستے کے حق کی راہوں کے مسافر یہ لشکر تیار ہو کے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت کے اندر جب نکلا تو راستے کے اندر ایک منظر دیکھا کہ لشکر سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک نقاب پوش سوار بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس سے کہا کہ جاؤ اس کو دیکھو یہ کون ہے اور کچھ لوگ لے جاؤ اور اس کو پکڑ کے لے آؤ جب لوگ ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے قریب نہ میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ام میں تمیم ہوں تو کہا کہ تم رات کے موقع پہ لشکر کے ساتھ اس مشکل حالت میں کیوں جا رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ جنگ کے لیے نکلو حضرت خالد بن ولید پہ مشکل آئی ہوئی ہے تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کے اس شیر پر کبھی مشکل آئی تو نہیں تھی تو کیا ہوا تو میں نے جب غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی ہے جس میں حضور کے بوئے مبارک سیے ہوئے ہیں اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے ہیں تو وہ ٹوپی نہیں بھولتے تو آج وہ میں نے غور کیا کہ ان پہ مشکل کیوں آئی ہے تو میں نے غور کیا تو ٹوپی گھر پڑی ہوئی ہے میں ان کو ان کی امانت دینے جا رہی ہوں یہ لشکر جب پہنچا ادھر حضرت خالد بن ولید نے بن اہم کے کو سنبھالا کہ اچانک دو تین سوار آگے بڑھے اور جدھر وہ جاتے ہیں دشمن کو دھکیلتا چلے جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار بھی ان سواروں میں ہے تو آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کے کہا اے نقاب پوش کون ہے تیری تلوار کے آگے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے تو اس نے تھوڑا سا پردہ سرکایا کہا مجھے پہچانتے نہیں انا زوجاتو کا ام تمیم میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے تو میں دینے آئی ہوں اور پھر آگے فر کے ان کو ٹوپی دی حضرت خالد من ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی اللہ نے اسی دن پتا عطا فرمایا اللہ اکبر سنو حضور کے بالوں کی کہانی ایک دن حضور نے غسل کر کے اپنے بالوں میں سے ایک بال الگ کیا اور فرمایا من ازا شارا من شاری فل جنت علیہ حرام جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کی اذیت دی ایک بال کی توہین کی ایک موہ نور کی جو ہے وہ توہین کی فرمایا اس کے اوپر جنت حرام ہے اللہ اکبر اللہ کے محبوب علیہ السلاۃ وسلم کا حلیہ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ برسوں بھی بیان کریں تو اس عنوان کا حق ادا نہ ہو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی بات کو مکمل کروں جب تک اس خاتون کی کہانی نہ سناؤں جس نے حضور کا حلیہ بیان کی اور حد کر دی اللہ اکبر یہ ایک خاتون ہے بنو خزا کی آت کا بن خلف بن مابت بن ربیہ جسے ام مابت کہتے موسم ہے ہجرت کا حضور اس کے گھر کے قریب سے گزرے اور کہا کچھ کھانے کے لیے ہے اس نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آنا آئندہ نا ماں ہم وہ لوگ ہیں اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم فخر سمجھتے ہیں لیکن آج اتفاق ہی ہے مہمان بھی اتنے سونے آئے اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں ایک جانب ایک بکری بندی تھی لاغر سی فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں اس نے کہا اس کی خیری میں دودھ کہاں اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم دودھ دھو اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا حضرت ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا حضور نے اپنا دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا اس نے جھجری لی ٹانگیں چوڑی کر دی اور کھیری میں دودھ اتر آیا. آقا کریم نے فرمایا گھر کے برتن لاؤ امدد نے چھوٹا سا برتن پیش کیا ظاہر بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے راوی کہتا جب حضور نے دودھ دوہا تو جھاگ اٹھنے لگے۔ پھر دوسرا برتن تیسرا برتن چوتھا برتن حتیٰ ام مابت کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی حضور نے پیا حضور کے ساتھیوں نے پیا امت نے پیا اس کے بچے نے پیا. حضور نے برکت کی دعا دی چلے گئے ام مابت کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا اللہ اکبر لیکن وہ حضور کے جمال میں کھو گئی شام کو ابو مابت ام مابد کا شوہر جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آیا نا تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا چند لمحوں کے لیے ٹہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہک تھا ابو محبت نے دیکھا تو کہا آج ہمارے گھر میں اجالے کیسے تو ام محبد نے کہا ہمارے گھر میں آج ایک مبارک شخص آیا تھا حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا لیکن اپنے طور پہ نام رکھ لیا مبارک ابو محبت نے کہا وہ مبارک کیسا تھا تو ام محبت حضور کا حلیہ بیان کرنے لگی اللہ حکب اس نے کہا فقالت ریت و راج ظاہر الوزات حسن الخلق ملیح الوج لم تعب ہو سجلہ ولم تذرب ہی سالہ قسیم وصیم وفی عینیہ داجن وفی اشفار ہی وطف وفی سوت ہی سہل احول اکحل ازج اکرن في انہوں کے ہی سطع وفی لہیت ہی کساسہ اذا سمت فالیہ الوقار و اذا تکلم سماو علاہ البہار حلو والمنطق فصل لا نظر ولا حضر کانا منتے منظر یہ حدیث تو بہت لمبی ہے اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ دامن کھینچ رہا ہے لیکن میں اس حدیث کے صرف دو لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا جو میں محبت نے حضور کا نقشہ کھینچا اس نے کہا خوبصورت تھا ملی الوج تھا حسن نمکین تھا رنگ گورا تھا قد اونچا تھا اللہ اکبر لیکن دو لفظ سنیے اس نے کہا اب ہن ناز وہ اجمالا ہوں بعید من قریب میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا جب دور سے چلا رہا تھا تو سونا لگتا تھا قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا ذرا غور کیجیے اس کے ایک ایک جملے پر دور تھا تو سونا لگتا تھا قریب آگیا تو اور سونا کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں قریب آئے تو نقوش میں وہ حسن نہیں رہتا اور کچھ لوگ قریب سے سونے لگتے ہیں دور جائیں تو پھر دھندلے دھندلے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ حضور کا کمالے حسن ہے دور سے بھی سونے اور قریب سے بھی سونے اور یہاں حسن بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کر کے کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں قریب آئے تو بھلے نہیں لگتے اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے دور سے اچھے قریب آئے تو جو ہے وہ عجیب مصیبت دور کے ڈھول سہانے قریب آئے تو کان پھٹے جب کاروبار کر کے دیکھا دوستی لگا کے دیکھا رشتہ داری کر کے دیکھا پتا چلا یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے دور دور سے اچھے اور قریب آئے تو اچھے نہیں لیکن امت نے کہا وہ دور سے بھی سونا تھا قریب آیا تو آنکھوں کی پتلیوں میں حیا لکھا ہوا تھا دور بھی سونا تھا قریب آیا تو سونا تھا اچھا اس کا ایک ترجمہ میں بھی کیا کرتا ہوں دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا سونا اور جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا کل کامارے لے لدرے لم ارا کب ولا بادا ہو ہو یہ قریب سے دیکھنے والے ابو ہرارا کی بات ہے فرماتے ہیں چودوی کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے اور حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا یہ وہ کہہ رہا جس نے قریب سے دیکھا اور جس نے تیرہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام جابر بن سامرہ ہے اس نے کہا للت الدہان تھی دھاری دار چادر اوڑے حضور ماہ بے اس تھے میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کو دیکھوں ہوا اندی احسنو من پھر میں نے سوچا, چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں یہ جس نے قریب سے دیکھا اس کی کہانی ہے اور جس نے تیرہ صدیوں کے فاصلے پہ گولڑے میں کھڑے ہو کے دیکھ اس نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دی لاٹ کالی زلفتے آخ مخمور اکھیہن مدبریاں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسانہ کا ما اکملہ کا کتے مہرِ علی کتے تیری سنہ جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو پاس کھڑے ہو کے دیکھا گھر میں بیٹھ کے دیکھا کیا فرمانے لگے قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین ازا تکلما کن نور یخو جو من بین سنایا ہو کیا پوچھتے ہو حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا جب بات کرتے تھے نور کی کرنے چھن چن کے نکلتی تھی یہ اس شخص کی کہانی ہے یہ اس شخص کی بات ہے جس نے قریب سے دیکھا اور جس نے چودہ صدیوں کے فاصلے پہ لاہور میں کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ویگ کے چند شرم ادی ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے جی او نکلے سیر کر سارا گلشن کجل سوہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جی مح خانہ کل جائے تو جی وہ کھولے پیٹ سلف داہی دا راہ پل جائے توبا توبا حسن سجن کا چال نہ چلی جائے بجلی ڈس دی لشک نہ مارے متا بےد بھی ہو جاوے علم خدا نے ایتا آوے اکل خدا نے ایلاں نہ آئے کی یہ جاز نظر وچو دی جو آوے وک جاوے خلک ادے نے مو دنیا کوئی ورلا جان بچا آزم ایڈا سونا ماہی سان کدھر نظر نہ اب اجملہ من بعیدن واحسنہ من قریبن کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا نیڑے آگیا پھر بھی سونا ہی لگتا ابو مابت کو بڑا افسوس ہوا کہ میں دور ہی نہیں تھا ان قریبی پہاڑوں میں تھا تم نے مجھے بھی بلا لیا ہوتا میں بھی مبارک کی دید کر لیتا اچھا اب میں دور نہیں जाया کروں گا جب کبھی مبارک aaye تو مجھے ضرور بلانا ابو مابت بکریوں کا ریوڑ لے کے شام کو آتا ہے ام مابت کھانا دینے آتی ہے ابو محبت کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے مبارک کی باتیں سنو روزانہ شام کے وقت ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں. لہجے کو سادہ کر لوں تو ترتیب یوں ہوگی روزانہ شام کو ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی کبھی وہ بچہ بھی بولتا درمیان سے امی کیسے مبارک نے ہاتھ رکھا تھا بکری پہ اچھا ایک دن ام محبت کو سودا سلف کی ضرورت پڑی تو وہ چلتی چلتی مدینے جا پہنچے بازار میں سودا خرید رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے بچے کی نظر پڑ گئی جب حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو بچہ چیخ اٹھا یا اما حاضر راج اللہ جی کانا مال مبارک امی جو اس دن مبارک کے ساتھ نہیں تھا آدمی یہ جا رہا ہے انہوں نے سودا چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کہا تم تو مل گئے ہو مبارک کدھر ہے اچھا <تصفح> نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا حضرت ابو بکر نے فرمایا کون سا مبارک وہی وہ جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا آپ سمجھ گئے کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو حضور مسجد نبوی کے سہن میں تھے جب حضور کو دیکھا تو بچہ وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی واپس پلٹے شام کا موقع آیا ماں کہنے لگی پتر تو نہیں بتانا میں تیرے باپ کو بتاؤں گا. ساری کہانی میں سناؤں گی بیٹا کہتا ہے مبارک کے ساتھی کو تو پہلے میں دیکھا تھا اس لیے پہلے میں بتاؤں گا یہ بحث کر رہے تھے کہ ابو محبت آ گیا وہ چاہتی ہے میں بتاؤں بیٹا کہتا ہے میں بتاؤں لیکن ابو محبت کہتا ہے آج تمہارے چہرے پھر چمک رہے ہیں مبارک پھر آیا تھا انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا ہم مبارک کا ڈیرہ دیکھ آئے ہیں کہا کہاں رہتا ہے کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی وہ تو مبارک ہے اللہ اکبر کہتے ہیں ابو محبت بھی گیا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور سعدتیں پا گیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے وہ بکری مابت کے پاس کب تک زندہ رہی سیرت نگار خاموش ہیں کوئی پتہ نہیں کب تک زندہ رہی لیکن اتنا جانتے ہیں عام کے سال زندہ تھی یہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک سال آیا جب خشک سالی ہوئی اور کہیں سے کوئی پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا درختوں کے پتے بھی سوکھ گئے ہوز بھی سوکھ گئے اس سال یہ بکری زندہ تھی کیسے پتا چلا زندہ تھی اس لیے کہ کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا ام مابت کے ڈیرے سے دودھ مل جاتا تھا <تصفح> یہ اس سال بھی برابر دودھ دیا کرتی تھی تو ام محبت حضول کا حلیہ بیان کرتی ہے میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ دور سے بھی سونا اور وہ قریب سے بھی سونا اللہ اکبر عالی حضرت بولے بل بل نے گل ان کو کہا بل بل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے نا پھول سے آگے تو دیکھ ہی نہیں سکتی اس نے بھی کہہ دیا پھول بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جاں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 ان سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر میں جا کر دم لینا سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا